وہ کوئی ہرج نہیں جانے لیکن اگر خطبہ شروع ہو جائے چونکہ خطبے میں قرانی ایت پڑھی جاتی تو اب بیٹھے گا قرآن کو خطبے کو سنے گا اس لیے کہ قران حکم ہے و اذ قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحم ہم جب قران پڑھا جائے اس کو کان لگا کر کے سنا جائے تو اب تو سیدھے آدمی آپ تو خطبے کی بات کریں تو بغیر دعوت کے لوگ ولیمے میں بھی چلے جاتے ہیں کھا پی کر کے بھی آ جاتے ہیں اور ایک پورا ٹولا جو ہے وہ پڑا پولیس والوں نے اور سارا اخبار میں بھی آیا کہ چھ آٹھ آدمی ایسے ہیں ہر ولیمے میں جا کر کے خوب ڈٹ کے کھا کے واپس آتے ہیں لڑکی والے سمجھتے ہیں لڑکے والے لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے لوگوں نے یہ تک طریقہ قرآنی آیت پڑی جائے اس کو بیٹھ کر کے سنے اور اس کے بعد چلا جائے